اندر رسب انسان کے خیال ہوتا ہے اور ایک ارادہ ہوتا ہے حکم جو ہے وہ ارادے پر لگتا ہے ٹھیک ہے نا بس خیال پر حکم نہیں لگتا مسلمان ہوتے ہوئے کفر کا بسوسا آ سکتا ہے بار بارمس آ سکتا ہے کہ خدا ہے کہ نہیں ہے اللہ پتنی میسج چلتا ہوں میسج کام کرے ہو گیا اس کا وقت سے اس کو آ سکتا ہے وقت سے پاس کوئی حکم نہیں ہے تو آیا اور گیا آیا اور گیا خیال یہ کہ چھا گیا چھا گیا بس وزر ٹھار گیا تو وہ خیر بن گیا آبادی کے بس مذہب جب ٹھار گیا تو خیر بن گیا خیر پر رکمیں لگائے حکم جو ہے وہ رادے پر لگایا جاتا ہے جی آدمی کو سوک سارا دن رات بسوں سے آ رہے ہوں اسلام کے خلاف توحید کے خلاف انہیں جی آدمی جا کر نماز پڑھ رہا ہے بس. یہ اس بات کی علامت ہوگی اس بات کا خطا ہوگیا کہ ارادہ فن یہ مسلمان ہے لوگ کو صابر سے اور خیال سے گھبرا جاتے ہیں اور شیطان کی کوجوق یہ ہوتی ہے کہ مسلمان کو اگر کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے تو کم از کم پریشان تو رکھے کم از کم پریشان تو رکھے جو آدمی سے پریشان ہوتا ہو بس شتاؤ سے ہوتا ہے کہ ہمارا مطلب بانو گی اور جب پریشان نہ ہوتا ہو بس چھوٹ سے اندازہ ہوتا ہے کہ میرا تہار سے کوئی نقصان نہیں ہونا زیادہ میدان کو چھوڑ دیتے پریشان ہی نہیں ہونا چاہیے میں ایک دفعہ کیا آر میڈیکل کالج پڑنی میں بیان کرنے کے لیے تو ہمارے ساتھ یہ سوچتے ہیں بیٹھ کے انہوں کہا کہ ایک طلب علم ہے وہ کہتے ہیں میں سیلا کے لیے بیٹھتا ہوں اللہ ٹھیک ہے جی آیا اس سے بات کرنے کے لیے بیٹھا بتا دیں تو یہ بند کر دیں فون لیں تاکہ آواز بند ہو میں لہ ملنا چاہتا ہوں ملنے کے جو بیٹھا تو کہا سر میں تو کافر ہو گیا ہوں میں ہسر بڑی حیرت دی کہ مجھ پر کیا مصیبت گزرے یہ مجھ پر ہنس رہا پھر میرے دن میں یہ خیالات آتے آپ کو مبارک ہو پریشان ہوا حیران خبر بھی ہوا اس پر زیادہ پریشان ہوں یا ہم تو کہتے ہیں کہ خیالات بار دن کا یہ کہتے ہیں مبارک ہو یہ کیا بات کی وجہ یہ ہے کہ جس آدمی کو ایمان میں ترقی ہو رہی ہو اس کو اس طرح کے خیرات آتے ہیں اس طرح کا خیرات کی کوئی ایمان میں ترقی ہو ایمانقی ہو رہی ہو کیونکہ آ... چور جو ہے تو سے کا ڈاکہ ڈالنے کی چوری کرنے کی کوئی کوشش کرتے جہاں مارو جہاں مال ہو تو وہاں تکلیف اٹھانے میں کیا فائدہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا ایمان خود ترقی ہے ترقی کی طرف جا رہا ہے اس لیے آپ کو آ رہے ہیں ہمارے مزاک ساتھی نے کہا نا, کہا نا کہ شیطان ہمارے گاؤں پر جب آتے ہیں شیطان ہمارے گاؤں میں گاؤں کے کنارے پر کڑا ہوتا ہے کہتے ہیں رشتہ نہیں کرتی کام کر رہے ہیں زیادہ وہ بھی آتا ہے تو شتاب جو کرتا ہے جہاں کوئی دولت ہو زیادہ وسال وسالی کو آتے ہیں جس کا ایمان ترقی کی طرف جا رہا ہے تو اس کے علاوہ خبر الگ آدمی کو کوئی رفتہ نہیں آ رہا وہ الگ یاد کر رہا ہے دماغ پڑھ رہا ہے دن تک رہا ہے ان کو تو کوئی زیادہ تکلیف نہیں ہوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے جس کو آ رہے ہیں جس تکلیف کے خیالات آ رہے ہیں برے اور پریشانی آ رہی ہے ویم میں اور وہ سب چیزوں کو ہوتے ہوئے پھر عمل کر رہا ہے تو مجھے تکلیف نہیں آتی برداشت کر رہا ہے ہوں لہٰذا ارفاف ہو گنا کرتی گنا اس کو ہو رہا ہے جو آدمی باجود اس, اس کے ان کے خلاف کرتے ہوئے عمل اپنا ٹھیک کر رہا ہے ارادہ ٹھیک کر رہا ہے عمل ٹھیک کر رہا ہے شریعت کا شریعت ارادے کو ٹھیک کرنے کا ہے عمل کو ٹھیک کرنے کا ہے اور ارادہ جو ہے یہ احکام باطمی جانے عقائد ہیں عقائد ارادے پر ہیں میں مسلمان ارادہ ہے تو عقائد کے بارے میں ارادہ ہے اور امال کے بارے میں کے عمل ہے احکامات کے بارے میں احکامات کے بارے میں نیکی کے ارادے کو لکھا جاتا ہے نیکی کے کو لکھا جاتا ہے برائی کے ارادے کو اللہ تعالی دن احمد دبا سے گزر کے نہیں لکھتا ہے اس لیے امال کے احکامات کے بارے میں ارادے کے ساتھ عمل ہے ارادہ کے خراب ہو گیا امر کا خراب ہو گیا برائی کے ارادہ کیا کوئی نہیں لکھا گیا اس ارادے کو ترک کرنے کو اس کے خلاف کرنے کو کتنی بڑی ہے رحمت لہذا آج بھی شیطان کے دعوے کو کامیاب بنے ہوئے وساو سے اترا کر کے پریشان کر دیتا ہے کام سے نکال دیتا ہے بس کا کام کر پریشان ہو گیا آدمی پرشانی آج دن میں سبھاروں کیا اللہ کی شان دن میں کیسے خیالات آ رہے ہیں کیسے بس پتے آ رہے ہیں تو آدمی بسپت سے کہا دکھانا شروع کر کیا سبھاروں میں اللہ کی شان کیسے بس پتے آ رہے ہیں یہ تھا مارفت کے ذریعے بن گیا یہ بن گیا مارفت اور کسان جو ہے یہ تو اکیلے رہنے میں پوچھنے میں مشورہ نہ کرنے میں اس کا داو بہت کرتے ہیں غیر قابل آدمی کو اکیلے رہنے میں نقصان ہے آپ تنہائی میں ہو گئے کامل آدمی وساوت بہت بتائیں گے اور تنہائی کو کچھ اور تنہائی اپنی مرضی پر کام کرتے رہنا کے اپنے حوال کے بارے میں مشورہ میں کرنا اپنی جینی زندگی کے بارے میں رہنمائی نہ رہنا ایسے آدمی کو بہت دکھانا ہو مسئلہ کیا آدمی بہت مشکلات کا <تصفح> <تصفح> جو تلاد کی ترغیب ہے اس پہ تو آپ لوگوں کا اللہ کہ ہاں بور ہونا نہ ہونا بزرگ ہونا نہ ہونا،, ہونا وہ تو کوئی پاکی یقینی بات نہیں ہے لیکن تجربہ ہونا یہ یقینی بات تجربہ ہمارا ہوتا ہے انسانوں کو مشکلات سے نکالنے کا مسائل سے نکالنے کا تجربہ ہوتا ہے کیا تھا کہ گولی کے بجائے گڑ سے مارنے کا تجربہ بہت جہاں گولی چلا کر آپ से نہ نکال سکے گڑ سے کام نکالا جا سکے گا سر گڑ سے بات کوئی کڑوا گئی ان کی سارے پنچری نہیں پنچریان تجربہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے ساری مقدار لے جس سے آپ کا بیس کا تعلق ہو اس کا پھل کا تجربہ ہونا زیادہ ضروری ہے مقابلہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی ہونے کے پڑا کہہ رہے تھے فرق کا ماہر ہونا زیادہ ضروری ہے مقابلہ اگر او ساتھ مقبول بدلا بھی ہے اللہ کا ولی بھی ہے تو برکت بہت زیادہ ہوتی ہے تجربہ نہیں ہے تو رہنمائی ہو ہمارے پشاور کے, ایک شودہ کے ممبر آف دے تھے اس زمانے میں اتنے لوگ تبدیل بنی تھے مالدار آدمی تھے سخی آدمی تھے شکن کو شورا کرنے والے بنائے ایک آج بھی سارا دل بندر تو ہم لاہور میں ایک اجتماع تھا نظریہ صاحب اسی لائے گئے وہاں ان سے ملنے کے بڑا زبردست اس میں بیان کیا انہوں نے کیا آپ جو ہے تو اللہ کے دین کی دینی زندگی وقف کرے تمہارے ساتھ ایک نیا ساتھی لگا تھا لالا یو لالا جیو کی دوری بہت زیادہ تھی اور بڑے دنیا جہاں سے گزرا ہوا آیا ہوا تھا تو آخری دنوں میں وہ में میں لگ گیا تھا چوتھے سال میں وہ تو ویسا بیان سنا میں سنا تھا وہ تو کھڑے پر کہا کہ میری زندگی سے میرے سر دیکھا کہ میں تو بڑے نیا آدمی پڑھے کھڑا ہونا چاہیے کہ میں پہلے ہوگیا ہوں کہہ رہے میرے سر دیکھ میں نہیں نہیں اٹھا وہ کھپا ہوا کرایا میرے پاس تو مجھے کہا, پھر تو اس بار بجلی کی طرف جائے گا تو زندگی نہیں لکھاتا ہے جان جب ختم ہوا تو بستر بستر باندھا زندگی گزارنے کے لیے رائمنٹ جا رہا ہے اور مجھے ملتا بندی کھپا ہے مجھ میں کیا جی. صاحب سے میں نے کہا کہ اس کو زندگی سے وقف کر دیے اس کا خیال کرنا وہاں جا کر تو جا کر جائیں گے اجیتاج صاحب یہ جو لالا جیسے وہ دیکھے جلدی پہنچانا چاہیے اس کو زندگی گزارنے کے جلدی پہنچانا چاہیے آپ جی تو شورہ ہیں لیکن شاید وہ مشورہ نہیں ہے روپنے شورا تو ہیں لیکن شاید مشورہ نہیں ہیں اس میں ٹھیک ہے شیروں کی ان کو ترتیب کرتی ہوگی مشوروں کی زندگی کے بارے جزب... کے... میں مشورے ہوں تو مشکل خان اب نو عمر آدمی ہے کے جذبے میں ہے یہ جذبہ کا پتھرا جذبات شادی کے بڑھ کے گئے اس اس پھر کیسے چلے گا قائم رکھ سکے گا زندگی وقف کی ساتھی جو ہے بڑی بڑی فوسف پر ہوں گے بڑی بڑی گاڑیوں ہوں گے نہیں ملے گا اس بات کو برداشت کرنی ہے اس کا کیا حال ہوگا نادم نہ ہو شمان نہ ہو اپنے میں نے آپ کو ایک تجربے کی بات یہ ہوں بڑی تجزیے ہمارے دو ساتھی تکلیف والے بڑے بزرگ ایک لاہور کی شورا کے ممبر بھائی ابل حفیظ کا ایک سلگودہ کی شورا کے ممبر بائی ابل صا. صاحب رفیظ صاحب والدر فورس میں جو اور دوسرا جو تھا سیکشن افسر رکھا بیٹھے کو عالم بنایا سال لگا ڈیڑھ سال لگا ڈیڑھ سال کے سبر کروایا پھر واپس آیا عالم کو آگے کسی کو مجبور, مجبور ہوگا اس کو دکان بنا سکتے ہیں معیشت کے ہم اس کے محلے میں جماعت میں گئے ہیں اپنے محلے میں جماعت سے ملنے کے لیے جماعت مشہور تو نہیں آیا اتنا مصروف تو تو سارے ساری کاروائی اس نے والدین کی تشکیل پر کی ہوئی تھی اور آپ دکان میں پیسہ کمانا اپنی مرضی پر سے کیا ہوا تھا دل لگا ہوا تھا وہ ڈیڑھ سال سات سارا تھا بیٹھے تفضیل عالم کیا انہوں نے اس کی شروع سے ہی زندگی وقت محمد لڑکا زندگی سے وقف کر دی انہوں نے لگایا پھر ایک سال اس کی کشتی ہو گئی مدینہ منورہ میں ہمارے ساتھ مدینہ منورا میں سر میں اکٹھے تھے کوئی مجد, کوئی ضروری مسئلہ بس, پسلہ ہو جاتا تھا کریبی موجود صاحب تھا سا مزید سے پوچھتا تھا بڑے بڑے صحبان کے پاس جانے میں پہلے وہاں سے ہوئی برطانیہ کے ایک ساتھ برطانیہ کی جیسے فکر مند تبدیلیوں نے اس کو رگڑا دیا نا آدھی منٹ افسر تو تو کہ ہے اور دنیا داروں نے آفس بنا کر جو ضروری تھا اٹھا کر اٹھا نے لاہور کے ریل کے پاس دودھ سودا دودھ سرپے کی دکان بنا کر دیے کمائے کیا خوش خوب ایسے کمائے اور بادل کی اصلاح ہے یہ کمشنا یونیورسٹی سے پہلے حاصل کرتا ہے پھر ترک کرتا ہے پھر کام بنتا ہے آدمی کیے بغیر کر کیا ہوا ہو پرمان میں ہی رہتا ہے اس کا کال برباد ہے برمان نہیں رہتا ہے لوگوں کو بڑی ہیلٹ ہوتی ہے کہ دنیا کاموں کے بجے لگائے رہتا ہے <تصفح> تو ویسے کہا کر دوں کہ میں ان کو اصلاح کے درمیانی برلے سے گزار رہا ہوں دنیا کا حصل کر کے درد کے جب چھوڑے گا تو تب یہی یہ بات ہے ہوتا ہے کہ اس کو اثر کیے بغیر اس کے ساتھ اس کا رحمت اللہ اور اس کا دور کے بہت, بہت سی خاندانی لوگ ہوتے ہیں ہر طرح دنیا میں چلتے ہوئے قرض واجب احکامات کو پورا کر لیں اور حرام سے بچ جائیں گے بہت کوئی بات پوچھیے آپ حضرات کی آج کل کے زمانے میں آدمی تو مستقل کام کسی شوبے نہیں کر سکتا بارس میں اس طرح ہے کہ دھو شعبے تو انسان کے بننے کے ہیں وہ تو سب کے لیے ضروری ہے اور کچھ شعبے چلنے کے ہیں اس بات بند تو نہیں سکتا چل سکتا ہے تو مدارت اور خانقاہ یہ دو بننے کے شعبے ہیں اور باقی چلنے کے شعبے ہیں مدارت اور خانقاہ کی ان بیج کا خلاصل ان کے مرکز اور نجی مدارس ان دو کی سب کو ضرورت ہے اور باقی عالمی سیاست میں چل سکتا ہے بن نہیں سکتا کے میدانوں میں چل سکتے ہیں بن نہیں سکتے اور بجلی کے کام کی اٹھان اور مرحلہ سمپردال میں تو بننے کے لیے بنائی ہے اب کچھ ہزار جیسے چلنے والی ہو گئی ہے اس میں شروع میں تو فائدہ ضرور ہوتا ہے کافی آگے چل کے لیے اگر آدمی کا آدمی کی بیس نہ ہو تو خطرات بہت زیادہ ہوتے ہے آدمی کی نہ ہو اپنی اصلاح کے لیے مشورہ نہ کر رہا ہو بار بار تو خطرات بہت ہوتے ہیں روس کے خلاف افغانستان کا جہاد کر رہا تھا ان دنوں جعلی تنظیموں میں اپنے لوگوں کو کہا ہوا تھا کہ مسلسل جہاد مل رہے ہیں چھٹی کر کے مختلف بیر کے سلاسل کے لوگوں کو بعد جا کر وکد گزار شریف لڑکا کو تھا کوئی یاد نہیں ہے بہت زیادہ اگر جہاز میں था تھا تو اس करो कुछ کر وہ کچھ دنوں یہاں نکال جی ہمارے بڑوں نے گاؤ ہوا ہے کہ اگر آپ کنکاؤ جا کر دوبارہ اپنی اور رادنگ نہیں کرائیں گے تو آپ جذبات के میں بدل جائیں گے سماجری کی جب دے جائیں گے متاثر ہونے کا خطرہ ہے लोह नीयशा नायना